الحمد للہ رب العالمين السلام و السلام علی سجد انبیاء و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول الله وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی الله وعلا آلکہ و اصحابکہ نور اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درد پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالیٰ رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اپنا پیارا دین اسلام یہ عطا فرمایا ہے اور اسلام یہ ایک ایسا حسین ایسا پیارا ایسا کامل و اکمل دین ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس مبارک دین کے اندر رہنمائی موجود ہے چاہے وہ اخلاقیات ہوں چاہے وہ کردار ہوں چاہے انسان کا ظاہر ہو چاہے انسان کا باقن ہو چاہے انسان کی معاشی زندگی ہو چاہے انسان کی معاشرتی زندگی ہو چاہے انسان کی عمرانی زندگی ہو جس طرح کی بھی زندگی ہو دین اسلام نے ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ کیسے گزارنی ہے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے یہ بھی ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے صفائی پاکیزگی نظافت یہ ہمارے دین اسلام کا ایک ایسا پیارا درس ہے جس کی مثال ہمیں ہم دیکھیں معاشرے میں تو اس کی مثال نہیں ملتی اسلام نے ہمیں کیسے احکامات بتائے ہیں کچھ اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندگی کوڑا کچرا اور میں کیا الفاظ استعمال کروں پولوشن جو ہے یہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں پھر ان شاء اللہ سلسلے میں آگے چلتے ہیں انسان, انسان جو جو ترقی کی منازل طے کر رہا ہے ویسے ویسے وہ اس دنیا کے ماحول کو آلودہ بھی کر رہا ہے انسانی ترقی بظاہر تو بہت دلکش معلوم ہوتی ہے مگر اسی ترقی کے حصول میں جو فضلہ خارج ہوتا ہے وہی اس کے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے کہیں کیمیائی فضلہ تو کہیں صنعتی فضلہ تو کہیں دھواں نہ صرف یہ ہمارے پانی کو آلودہ کرتا ہے بلکہ ہماری فضا کو بھی آلودگی سے بھر دیتا ہے دوسری طرف انسان ہی ایجاد کردہ گاڑیوں اور تنعتوں سے پیدا ہونے والا شور بھی ہماری گندگی پر بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے آلودگی سے ایسے ڈرین اسموگ پھیپڑوں کے مسائل گلوبل وارمنگ جیسے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں یہ آلودگی دنیا میں موسم کی سختی بھی بڑھانے کا سبب ہے کہیں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو کہیں اس کا اثر بارشوں اور برف باری کی شدت سے ظاہر ہو رہا ہے کیا ایسا آلودگی سے بھرا معاشرہ بن سکتا ہے مثالی معاشرہ جی حضور کیا فرمائیں گے آپ آلودگی پولوشن گندگی کچرے کے ڈھیر پانی کے جو ہے وہ جوہر اور ابلتے گٹر اور مثالی معاشرہ کیسے بنے گا الحمدللہ رب العالمین العلم و سلات سید المرسلین نبی رحمت شفی امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت ادا ہے اور خوبصورت اور بڑی مشبار معتر معتر ایک عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدبو پسند نہیں تھی اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر صفائی پسند تھے اس قدر صفائی پسند تھے کہ باقاعدہ محدثین کرام نے ایک اصطلاح بنائی ہے فکا کرام نے اصطلاح بنائی سنت تنظیف نظافت کی سنت سبحان اللہ اپنے وجود مسعود کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی تعلیم و تربیت کے لیے جو اہتمام فرمائے جی وہ اور جو صحابہ کرام علیہ مرضوان کو سکھائے وہ جی نیز اس وقت جانوروں پر سواریاں تھیں گھوڑے جی تھے کچر جی تھے جی دیگر جانور کی سواریاں تھیں تو جانور جس طرح آلودگیاں اور گندگیاں ان کے ذریعے ان یہ گندگیاں ہوتی تھیں جی جو جی سڑکوں جی پر ہوتی تھی تو اس سے بچنے کی جو صورتیں جی صابہ کرام علیہ کو تعلیم ہوتی رہی تربیت ہوتی رہی انہی باتوں کا حکم حضور ارشاد فرما رہے حضرت صاحب بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے یہی عقید جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی پیاری امت کو تربیت ہے جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود اپنے وجود مسعود کی اگر بات کریں تو نہ صرف آپ کی پسینہ مبارکہ سے خوشبو آتی بلکہ آپ کے بول برا سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی, تھی تو یہ تو پورے کے پورے مطلب یہ پورے کے پورے وجودی خوشبو سے معتر تھا بلکہ اتنا معتر تھا اتنا معتر تھا کہ کسی نے کیا خوب لکھا کہ امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر گلابار مشک تر گبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزرتی ہے اللہ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جہاں سے گزرتے وہاں ایسا خوشبودار مہکا مہکا مدری ملدی ماحول ہو جاتا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر اب رہی بات ہمارے معاشرے کی نا دیکھیں ایک آلودگی اور گندگی اس کی سب کیٹیگریز ہیں ہمارے یہاں ڈرین کی جو ڈرینیج کا جو ایک اپنا نظام ہے اس میں جو ہمارے نالے بیٹے ہیں اس میں گندگی اس طرح پھینکنا یہ محلے والوں کا کام ہے جو محلے والے اس کے اندر اپنا کچرا تھیلیاں وغیرہ پھینکتے ہیں اور اس کو بلاک ہو جاتا ہے وہ نالا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میری بات سن کر کوئی بولے گئے تو ادارے والوں کا ادارے والوں کی جو غفلت ہے ادارے والوں کی جو سستی ہے ادارے والوں کی جو خیانت ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چپی ہے ہی نہیں صفائی ستھرائی کا جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے مگر ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے بھی پوری حد تک کمی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ خود ہماری تربیت صفائی ستھرائی کی کمی ہے हाँ. ہم خود بھی جس انداز پر صفائی ستھرائی کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھ پاتے ہمارے گھروں کا ماحول ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارے باتھ روم کا مول ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارے کچن کا حال ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارے برتن ہی دھلتے نہیں ہے ہماری انگلیاں سے ہی صاف ہوتی نہیں ہے کسی سے ہاتھ ملاؤ تو پھر مسئلہ کسی کے گھر میں جا کر اگر تولیے سے منہ پہنچو تو دوبارہ ایسا لگتا ہے جیسے پتھر نکال کر تھوڑا سا یہاں لگا لیں کہ وہ تولیے کا جو فیضان آیا وہ کتنی دیر تک جاری رہے گا تو جو بھی آپ کہ تو میں تنزیاں تو کچھ بات تو کروں گا نا تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور چونکہ گھر میں رہنے والوں کی ناکٹی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی باہر سے آنے والے کو سمجھ پڑتی ہے کہ پوزیشن کیا ہے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے وجو سے بدبو آ رہی ہوتی ہے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اگر سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو تو چونکہ اس کی بازوں کا صفائی ستھرائی کی سوچ اتنی خاص ہوتی نہیں ہے تو اس کی امام شریف سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کی چادر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی چادر کھو جائے تو شاید ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہو جو ڈھونڈتا ہو, ہو، بدبو زیادہ ہوگی وہ میری چادر ہوگی تو ہے کیونکہ مسئلہ ڈھونڈ لیتے ہیں مسئلہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد آپ اسی چادر سے جب اپنے ہاتھوں کو پہنچتے ہیں تو کھانے کی جو کیونکہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا اس اس کی خوشبو ہوتی ہے مگر جب بعد میں جب وہ کھانا کپڑوں پہ لگتا ہے اسے ہاتھ پہنچتے ہیں وہ اس کی بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اب وہ مطلب کہ سارا ماحول و مہکا رہا ہوتا ہے اپنی چادر سے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نفاست و نظافت کا مزاج بنتا نہیں ہے بننا چاہیے کیسے بنے جب تک یہ بنے گا نہیں تب تک آپ کا یہ جو ٹاپک ہے نا کیونکہ میں اپنے وجود کے لیے ہی سنسیئر نہیں ہوں دیکھیں سب سے پہلے مثالی معاشرہ کے لیے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں فرد فرد مثالی بننا چاہیے مدینہ مدینہ میں تو پڑھے لکھے لوگوں پڑھے لکھے جو جنٹل ٹائپ کے جو لوگ کہلاتے ہیں جو بڑے مطلب کہ پڑھے لکھے ٹائپ کے لوگ عموماً کہلاتے ہیں آپ کو بتاؤں کہ جو وہ جوتے اتارتے نا تو ان کے موزوں سے جو بدبو کا بھپکا نکلتا ہے نا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے موزے سے بدبو نکل رہی ہے چٹکلا بھی باقاعدہ ہوا ہے اس میں تو کہتے ہیں کیمسٹری میں وہ جو ترکیب ہوتی ہے نا وہ اگرچہ وہ درست یا نہیں اس پہ الگ بات ہے تو ایک دفعہ کیمسٹری کے لیبورٹری میں یہی ترکیب بنائی گئی کہ میں کو بہوش کرنا تھا اب اس کا درست یا نہیں وہ الگ بات ہے نا مینڈک کو بہوش کرنا تھا اور جو اینتھٹک جو کیمیکل دیا جاتا ہے اس سے وہ بہوش نہیں ہو پا رہا تھا نا کیا ترکیب چاہیے تو ایک بتاتا اس اپنا اور اس کے قریب سے ہو تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے اور یہ یہ مثال تو اپنی جگہ پر ہے اپنی جگہ پر مگر صورت حال ایسی ہوتی ہے چلو یہ تو موزے والا تھا اچھا کوئی رومال والا نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ حال ہے مینڈک مینڈک کو اور مت مارو کہ مینڈک اللہ کا ذکر کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا یہ بول دینا ضروری ٹھیک ہے اس کا درست ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے یہ مینڈک بائیولوجی میں جی کاٹا جاتا ہے کیمسٹری میں نہیں جاتا سوری جزاک جزاک تو جو بائیولوجی سبجیکٹ ہے اس میں جی جی کو کیا جاتا ہے اور کیمسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کا تو ایسا کوئی بولے گا یہ لگا رکھے نا چلا ان میں وہ سمجھتا کہ نہیں سمجھتا تو یہ امیر کر لیتی کروں تو آپ پکڑ لینا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت پکڑا تو یہ ایسا ہوتا ہے تو اس میں انسان کی جی اپنی ذات جو ہے نا وہ نظافت پسند ہونی چاہیے اس کے اندر وہ سنت تنظیم کو اختیار کرے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نظافت پسندی کا عالم مناحظہ ہو کہ جب آپ اپنے سر اقدس میں تیل مبارک کا استعمال فرماتے تو مکفرت استعمال فرماتے تو تیل استعمال کرنے کے بعد آپ ایک کپڑا اپنے سر مبارک پر باندھ لیا کرتے تھے جسے ہم سربند کہتے ہیں تاکہ اس کی اور وہ تیل وہ کپڑا کیا تھا وہ تیل کو کیونکہ تیل تو لینا ہے سر کی طرف اور وہ کپڑا تیل کو نچوڑ لیتا تھا اپنے اندر جس کر لیتا تھا ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ٹوپی شریف اور اس کے اوپر امامہ شریف پہنا کرتے ماشا تھے ماشا یہ اتنا مطلب کہ خوبصورت انداز تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور تیل کے متعلق تھوڑا سا عشق و محبت کی بات کریں کیونکہ آج آپ نے تھوڑے آلودگی اور گندگی کا تذکرہ لیا ہوا ہے تو جب تک اتنی زبردست خوشبو سے مہکتی ہوئی شخصیت اور ذات کا ذکر نہیں ہوگا ہمیں اپنی گندگی کا بھی احساس نہیں ہوگا تو آلہ حضرت نے تیل پر ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح آریس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو اور بال مبارک کی بات چلی تو ہم سیاہ کاروں پہ یا تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سو آکۂ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اداؤں کو دیکھ کر صحابہ کرام علی مردوان نے اپنے اندر بہت سارے ان اداؤں کو ادا کیا کیونکہ ایک ماحول عجیب و غریب تھا اسلام اعلان وہ جو مکے کا جو ماحول تھا مکہ مکرمہ کا لیکن اسلام نے ان کی حالتوں میں انقلابی تبدیلی پیدا کی, آشان آشان کی آشان آشان تو وہی تبدیلی آج ہمیں چاہیے وہ کسی مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چادر و چار دیواری جو کتاب ہے آپ کی سور نور کی تفسیر پر اس کے شروع میں ایک ہیڈنگ دی ہے دو دور جہلیت قدیمہ اور دور جہلیت جدیدہ مجھے ان کی ہیڈنگ بڑی پسند ہے یعنی دور جہلیت قدیمہ کر دی ہے اس کو جو اس وقت کا دور تھا اور آج اس کی کئی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کو دور جہلیت جدیدہ, جدیدہ کر دیا جی صحیح میں حدیث شریف پڑھ دیتا ہوں تو بات کنکلوڈ بھی ہو جائے گی حدیث شریف بھی شامل ہو جائے گی حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے ایک شخص کو پرا سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے تو اپنی ظاہری جو نظافت ہے صفائی ہے اس کے بارے میں بھی جنی اسلام نے ہماری سرم سرم علیہ وسلم نے پہلے ایک سے دریا فرمایا کیا تمہیں یہ چیزیں نہیں سر نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت عداز کو دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی کیفیت کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے اندر یہ پوزیشن نہیں ہے ہاں ہے تو پھر کیوں نہیں خیال رکھتے ہو اپنا تو اپنے لباس کو اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھنا اور مہکتا رکھنا یہ مطلوب شرائم شریعت کو مطلوب ہے بالخصوص وہ لوگ کہ جو تبلیغ کرتے نیکی کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ جب ان کے قریب کو آئے تو ان کو دیکھ کر قریب آنے کا دل ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بندہ ملے تو وہ بدبو مطلب مطلب ناک اٹ جائے یا کہیں پر وہ رہ کے جائے تو ہفتہ ہفتہ وہاں سے بدبوئی دن رات لگا رہے ایسا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو صفائی اور نظافت کے ساتھ رکھے जी اسلام जी و دین کی اس خوبصورت تعلیمات کو مگر ایک بات ضرور میں یہ عرض کر دوں گا ابتدا میں یہ عرض کر دوں پھر بعد میں آپ مجھے پتہ نہیں کس طرف لے کے جائیں گے जी کیونکہ जी ابھی ہم اپنے وجود کی بات کہہ رہے ہیں پھر آگے ہم اپنی گلی کچوں میں محلوں میں نکلیں گے کہ جب ہم صفائی ستھرائی اور اپنے اندر ایک صاف ستھرے اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں سادگی مائنس نہیں ہوتی ہے ہاں سادگی خوبصورتی اور سادگی کو یکجا کیا جا سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے یہ بالکل اس کے لیے ہمارے لیے ماڈل ہے رول ماڈل ہے کہ آپ کی سیرت جیسی خوبصورت کوئی سیرت نہیں اور سادگی ایسی کہ سادگی بھی آپ کی سادگی پہ ناس کرے ماشاو اللہ اللہ ماشاو تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد سادگی کو نہیں چھوڑنا کیونکہ سادگی بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت وامیل سنت شعر یاد آ رہا ہے تیری سادگی پہ لاکھوں ملدا تیری ملدا آجزی ملدا پہ لاکھوں, اور پہ لاکھوں پہ لاکھ اور سلام آج مدنی مدینے والے بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں حضور ایک بات جیسے علود کی آج ہمارا موضوع ہے اور گھلی محلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے مونگ پھلی کھا رہا ہے یا کوئی نٹس تھے وہ کھا رہا تھا اور اس کے جو چھلکے تھے وہ نیچے پھینک رہا تھا یعنی بالکل تو ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ کے کی نیچے کیوں پھینک رہے ہیں یہ آپ مطلب ایک شوپر کے اندر بھی ان کو ڈال سکتے ہیں تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں تو یہ آپ کیا کہیں گے اس طرح کے جملے جو ہمارے لوگ بولتے ہیں ایک تو ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں اس کو گندا کر رہے ہیں اور پھر دوسرا اس طرح کی نا گفتہ بے باپ بھی کہہ رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ یہ میرے وطن سے بے حد محبت ہے سلحان اللہ میری خواہش یہی ہے کہ میرا وطن میرا وطن رہے ڈسٹ بین نہ بنے ٹھیک ہے اپنے وطن کی سرزمین کو وطن کی سرزمین لینے دیں اسے اپنے گھر کا ڈسٹ بن نہ بنائیں میرا ملک اس لیے نہیں آزاد ہوا تھا کہ اب اس کو کچرے کا ڈبہ بنا دیں اور اپنے کردار کا کچرا اور اپنے استعمال کی چیزوں کا کچرا میرے ملک میں ڈالیں جس نے یہ بات کی ہے اس نے حب الوطنی کا ثبوت نہیں دیا اس نے اپنے صحیح طور پر پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں دیا ایسا نہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر سارے ایسے ہی لوگ بھرے ہوئے ہیں اگر ہم دنیا میں جاتے تو زیادہ گندگی کرنے والے بلکہ مطلب کہ یوں سمجھے کہ میں نا کیا نام لوں ایسے ممالک بھی ہیں کہ جن میں جتنی پاپولیشن ہے نا اتنے ان کے پاس باتھ روم بھی نہیں ہے ان کا تو بات روم کا استعمال بھی ان کی سڑکوں پر ہے Allah. تو ہمارے ملک میں سچ ایسی کوئی بہت بڑی سچویشن نہیں ہے ठीक. اور صفائی والے ستھرائی والے اور ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگوں کی ایک تعداد موجود ہے اس نے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت نہیں دیا جی اس نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو میرے ملک کو گندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہوں اللہ اللہ تو مجھے تو خیر آپ کی یہ بات سے ایک اچھا نہیں لگا اگر مثتوں اگر ایسا ہو بھی تو بندہ اپنے ملک کو آپ اپنی عادت کو اپنے ملک پر کیوں پیسٹ کر رہے ہیں ملینہ ملینہ اور ملینہ ہمارے ملک کو ایسا نہ کہا جائے الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے بلکہ میں تو ارض کروں کہ گندگی کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ کچرا پر ہے میرے ملک میں ٹھیک ہے کچرا پڑا ہے اب تھوڑا سا آپ نے چھیڑا ہے میری ابول وطنی کو آپ نے کچھ تھوڑا سا رنگ بدل دیا اور الحمدلی رب ربی ویری مچ پاکستانی اور میں بڑا ہی مطلب کہ اس معاملے میں اپنے اندر میں ایک سختی پاتا ہوں مضبوطی پاتا ہوں کیونکہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں میرے ملک کی سڑک پر مجھے وہ نظر آتا ہے کچرا نظر آتا ہے لیکن شراب کی بوتلیں یوں بکھری ہوئی نظر نہیں آتی لوگ شرابیں پی کر اپنے ایسے ملک جن میں شراب کی اتنی بوتلیں پی جاتی ہیں کہ سڑکوں پر شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں گندے گندے چیزیں نظر آتی ہیں ناپاک قسم کی چیزیں نظر آتی میں نام نہیں لینا چاہتا اس طرح کی چیزیں میرے ملک کی گلی کچوں میں نظر نہیں آتی ہیں کیونکہ وہ مطلب کہ اپنے ملک کی اگر کچھ چیز صاف رکھتے بھی ہیں تو خود ان کا کردار گندا ہے میں अब... جن ملکوں کی مثال دیتا ہوں ہمارا کردار اتنا گندا نہیں ہے ابھی کہ ہم ایسی کوئی بات کریں ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے نظام نہیں یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے میں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آتے جاتے ہوئے کچرا میرے سڑک پر نہ پھینکوں اور میں پاکستانی ہوں میں ایک ملک میں گیا میں نے مجھے کوئی چیز یا میں کوئی جوس پیا اس ٹائم میں کوئی چیز تھی جو میرے ہاتھ میں تھی اور اس کا وہ جو ویپر تھا یا ڈبی تھی ڈبا تھا میں باقاعدہ گاڑی پارکنگ پر رکی تھی یا گاڑی سگنل پر رکی تھی میں گاڑی سے اترا ہوں اور گاڑی سے اتر کر وہاں ڈسٹ بن میں نے دیکھا تھا میں نے جا کر ڈسٹ بن کے اندر کچرا ڈالا میں نے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اس ملک میں جا مدینہ, مدینہ ماشا ماشا اللہ. ماشا اللہ. ماشا اللہ اللہ جیتا خیر دے یہی انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے تو یہ جو اس طرح کے ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اس انداز میں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے غلطی بہرحال غلطی ہی ہوتی ہے یہاں ایک اور مینٹلٹی بھی ہے نا اس کہ بعض وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں اگر ہم کچرا نہیں پھینکیں گے اب ان کو کیا کہیں وہ جو کہنا وہ آپ ہی کہیں میں چونکہ ایک بات سنی ہوئی ہے تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس پر آپ نظری پھول دیں گے فیصلے در فیصلے در سناو گے باقی جلد سے کام تو میرے سے کرو گے فیصلہ میں سنا دوں گا عمران ڈنڈا دوں گی لینا اچھا یہ اس پہ جو ہے اللہ آپ کو دول رکھے, با رکھے با گی یہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں سمجھانے والے ہیں ہمیں بتانے والے ہیں ہمیں گائیڈنس دینے والے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کی رہنمائی دینے والے ہیں ہمارے اخلاق و کردار کی بہتری اور اس کے اندر نکھار کی رہنمائی دینے والے ہیں یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے اور اس پر نگران شورا جیسی ایک شخصیت شیخ طریقت امیر السنت کا ایک تراشا ہوا ہیرہ یہ حق ہمارے حق لیے اللہ تبارک تعالی کی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے بارہ نگان شورا کی اپنی آجری ہے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے یہ حضر جو سوال کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اگر ہم کچرا نہیں گے تو یہ جو صفائی کرنے والے ٹرین میں رکھے ہوئے ہیں ان کا پھر کیا کام ہے نہیں ایسا نہیں یہ سوچی منفی ہے مطلب آپ اپنے اعلی اخلاق اور کردار کا ثبوت دیں اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس طرح کو کوئی کچرا وغیرہ نظر آئے تو اس کو اٹھا لیا کریں اور خود گندگی سے بچیں ہم لوگ بڑی بڑی ایسی آلودگیوں کا سلمان بھائی شکار ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو اپنی نسلوں کو اپنے شہروں گلیوں اور گھروں کو آلودہ کرنے سے بچا لیں تب بھی باہر اتنی آلودگی ہے جو ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے تو تربیت کریں اور اس کو تو میں یہی ارض کروں گا میں شروع سے چل رہا ہوں جو شاید پہلی رمضان سے ہی اگر میں کہوں گا یہ درس میں لے کر چل رہا ہوں کہ اس کا میسج اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر دینا بہت ضروری ہے مدارس میں الحمدللہ ماحول بہت اچھا ہوتا ہے دینی مدارس میں آشکان رسول کے مدارس میں جاؤ تو ماحول بہتر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اگر آپ کالج اور یونیورسٹی میں جائے تو ان کے جو باتھ روم مختلف عبارتوں سے جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اسکول اور کالج یونیورسٹیز کے اندر جتنا کچرا اور گندگی بھرا ہوا ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کیوں نہیں ہو رہی ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے کو؟ میں اس کا انکار نہیں کرتا تعلیم حاصل کر رہی. اتنے بڑی بڑی کتابیں اٹھا اٹھا کر بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں لیکن تربیت کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تربیت کے لیے استاد کو اپنے اندر تربیت کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا اور اسے پہنچانا پڑے گا ہم نے بھی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اسکول کالج وغیرہ کی تو ہمیں بھی استاد ملے تھے اسے. مگر اچھے استاد ملے ہم کو تربیت کرتے تھے यार. جی ہمارے پاس میسج پہ سوال ہے پھر ہم کالز کی طرف بھی آ رہے ہیں کالز کے اپڈیٹ بھی یہ دیتے رہیے گا یہ جی کہہ رہے ہیں کہ آج کا موضوع ہے آلودگی تو اتھر بھائی کو مبارک ہو کہ آپ اتھر ہیں یہ میسج آیا جی یہ سوال ہے حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں رہنے والے کس طرح یہ صفائی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک گھر والا صفائی کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا اس پر مزری خود کی بلڈنگ والے ہوتے ہیں حضور ایک جیسے بلڈنگ کی سیڑھیاں ہیں ان کو صفائی کروانی ہے ایک صفائی والا رکھ لیں جو بلڈنگ کی سیڑھیاں صاف کرے گا اب جیسی وہ پیسے لے گا اب بلڈنگ میں وہ اگر فلائٹس ہیں دس فلائٹ ہیں دس فلائٹوں والے دو بندے پیسے دیں گے تو یار باقی یاد کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یونین کروائے اس کی بلڈنگ کی اس کی صفائی کروائے ہم کیوں پیسے دیں نہیں ایسا تو ہوتا بھی ہے بلڈنگوں میں مگر یہ اب ایسا ہوتا ہے کہ بلڈنگوں میں مینٹیننس وغیرہ ایک ایسا فکسڈ سبجیکٹ ہے کہ لوگ دینے پر مجبور بھی ہیں دیتے ہیں اور اس سے مینٹیننس بھی ہوتی ہے بلڈنگ کی صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے میں دیکھیے بلڈنگ میں رہیں یا محلے میں رہیں جی آپ اپنے بچوں کی تربیت کہہ رہے ہیں خود آپ آپ بچوں کی تربیت کریں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کی تربیت ہی کا نتیجہ ہوگا کہ جب وہ چیزیں نہیں پھینکیں گے وہ گندگی نہیں کریں گے تو ایسا کہ دو آدمی صفائی رکھ رہے ہیں باقی دس آدمی صفائی نہیں رکھ رہے تو وہ کلچر ختم ہو جائے گا آپ کا جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں نا تربیت اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے اپنے سلمان بھائی کہ جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں تو بچے عموماً کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہے کوئی چپس کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو ویپرس ہوتے ہیں بچے پیکٹ ٹھیلیاں ہوتی ہیں جو اس کی ریپر ریپر ہوتی ہیں تو وہ مطلب کہ وہ ابو یہ کیا کروں بیٹا باہر پھینک دو اب یہ کہنے کا کہ ہے بیٹا باہر پھینک دو تو ہر گاڑی کے گیٹ کے جو دروازہ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ ڈرو بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر ڈلوا دیا کرے اور سیٹ کے پیچھے کور کے اندر ایک جیب سا بنا ہوتا ہے بازوں کا جو سیٹ کور ہوتے ہیں اس میں ڈلوا دیا کریں یا کوئی تھیلی رکھ دیا کریں پھر جب گاڑی سے جب اتریں تو پھر گاڑی سے اتر کر آپ اس کو اس کے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیں بازوں کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مہینے مہینے تک اس نے اپنی گاڑی صاف نہیں کی اس کے صفائی کا ذہن نہیں ہے گاڑی میں بیٹھو تو بدبو آ رہی ہوتی ہے جہاں پاؤں رکھو تو وہاں کچرا رکھا ہو یعنی جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ مطلب کہ وہ پائدان جو ہوتا ہے یہ پیدا نکال کر ایک دفعہ جھاڑتے تک نہیں ہے مہینے مہینے تک یار پتا نہیں کیسی ان کا مزاج ہوتا ہے کیسی گاڑی چلاتے ہیں ان کی سیٹوں کے اوپر دبے رکھے ہوتے ہیں سیٹوں پر بوتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں عجیب و غریب والے یار کیونکہ کئی جگہ کسی کی گاڑی میں بیٹھو تو بیٹھتے ہی مطلب کہ خوشبوبی مہک رہی ہوتی ہے اعلیٰ گاڑی پرانی ہوتی ہے اور صفائی ایسی گاڑی کی ہوتی ہے تو وہ یہ مزاج ہوتا ہے صفائی کا مزاج جیسے کسی کے گھر میں جانا ہو نا اور آپ اس کے باتھ روم کو تو بازو کرنے کا موقع ملتا ہے باتھ میں جب تو پتا چلتا ہے کہ شس کی صفائی کا مزاج کچن ہے اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں اور تو کچن میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے بعض اوقات کچن کی کچھ چیزوں کا ایسا اپنی کچھ بھی ہوبیاں ہوتی ہیں تو چائے کچھ اپنے ہاتھوں سے بنانے کا زیادہ اپنے کو شوق ہوتا ہے تو کچن میں بھی جاؤ نا تو ایک چیز سمجھ میں ہے کہ یار ان کو صفائی پسند لوگ ہیں نا تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے گھر کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے تو یہی وہ کلچر ہے جو ہمارے محلے میں آئے گا یہی وہ کلچر ہے جو ہمارے شہروں ہمارے ملکوں میں آئے گا اس بہت آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں شرح خواندگی کی بات ہو رہی ہے یقیناً شرح خواندگی اور آپ جس طرح اسکول کالج یونیورسٹی میں تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی رجحان عطا فرماتے ہیں مدینہ مدینہ زبردست ترکیب ہے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے مگر میں ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یقیناً خواندگی کے اعتبار سے پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد ہے جو ان اداروں میں جاتی ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے ہمارے وطن کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے نہ تو وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے نہ وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا تو انڈرسلوس پر نہ واجب تھا نہ فرض تھا وہ تو جو اپنی جگہ پر ہے دینی تعلیم جو فرض و واجبات کی کیفیت میں وہ آپ ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا اس رجحان کیا ہے مگر ایک معاشرتی طور پر شعور کا ڈیولپ ہونا اس کے متعلق سوچ بھی نہیں ہے فکر بھی نہیں ہے پیدا ہوا جن گلوں کو جن گلیوں جن محلوں جن کوچوں جن بازاروں میں گیا میں تھوکنے کا مزاج میرا ہے پان کھا کے پیک مارنے کا مزاج میرا ہے اسی پان کی بط... ترقی بنا کر پھینکنے کا مزاج میرا ہے ابھی آپ نے کھانے پینے کے حساب سے بات کی اور یہ شاپر جس کا آپ نے کہ یہ پالیتھین کا بیگ یہ تو وہ خاموش قاتل ہے وہ خاموش قاتل ہے جو فضا میں ہوا میں وطن میں اس انداز سے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا مجھے اندازہ نہیں تھا آلودگی کے متعلق مگر آپ کی گفتگو سے مجھے وہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہمارے وطن کا جو جو, جو, جو جو فضلہ یہ جو جتنی بھی ڈرینج آتی ہے اور سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے یہ سمندر کی طرف آنے والا جو ڈرینیج آ رہا ہے بدقسمتی سے چونکہ اس میں پالیتھین بیگ کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھیں نا شاپر تو اب ہم ہر ایک ہاتھ میں شاپر ہوگا یعنی کسی نہ کسی ہماری جیبوں میں بھی کوئی نہ کوئی شاپر نکل آتا ہے اور پھر ہمارے یہاں چونکہ شوہر کی وہی کمی ہے تو پھر ڈرائی جو ڈسٹ بین ہو الگ ہو ڈسٹ ڈسٹبن ہو الگ ہو لکوڈ چیزیں ان کو الگ ہم ترکی میں رکھیں ڈرائی ترکیبوں کو الگ رکھیں اور اللہ کرے کہ پھر اداراتی طور پر بھی ایسے نظاموں کی ترکیب بن جائے کہ سائیکل کرنے کا نظام بھی بن جائے اللہ کرے وہ سورت بنے مگر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ یہ شعور ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہم اپنی جگہ پر جو گندگی ہے آلودگی ہے اس میں پھیلنے کا سبب بن رہے جو جتنا یہ سمندر میں ڈرینیج گر رہا ہے اور اس میں کس قدر منو ٹنوں ہزاروں ٹن کچرا روزانہ گرتا ہے اور وہ اس میں جو پالیتھین بیگ ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے اور وہ سمندر میں جانے والے پالیتھین بیگ کہاں جا رہے ہیں وہ آبی جانوروں کی رزا بن رہے ہیں وہ بچھلیوں کی رزا بن رہے ہیں پھر وہ مچھلیاں پھر انڈرسڈ مارکیٹ میں آتی ہیں اور ایسی یعنی مطلب کہ بیماریوں کے متعلق انہوں نے ٹھیک ٹھاک تھاک ٹھیک جو ہے وہ فہرست بنا کر دی ہے کہ ان آبی جانوروں کو کھانے کی وجہ سے کہ جن کی رزا پالیتھین بیگ ہے اب جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں وہ بھی اب ماحول پر رہ معاشرتی طور پر ایک سمپل آدمی اسکول کالج یونیورسٹی کا نوجوان ہو یا جامعت المدینہ کا نوجوان یہ پھر کچھ نہ کچھ شعور رکھنے والے لوگ ہیں نا مگر میرے وطن کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی تربیت کو لینا अच्छा, پسند کر رہے ہیں دنیا بھر کے لوگ ہیں اور ان کو شعور کی ضرورت ہے آپ یقینا انٹرنیشنل سنیریوں میں آپ لحاظہ فرما رہے ہیں میں ابتدائی طور پر جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں ملکوں میں بہت برا حال ہے اس سے بھی برا حال ہے مطلب یہ کہ تربیت کرنے کا بھی تو معاملہ یہاں ہے باہر تو بہت برا حال ہے تو تربیت گھروں سے ہوگی تربیت تعلیمی اداروں سے ہوگی یہ دو مین جگہیں جہاں پر تربیت ہو سکتی ہے اور جو لوگ تعلیمی اداروں کی طرف جن کا رخ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی تربیت کے لیے کوئی ایسے مطلب مواقع پیدا کرنے پڑیں گے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا شعور کی آگاہی کے لیے خیرخائی کے لیے الحمد گورنمنٹ کی طرف سے بھی ترکیبیں بنتی ہیں مدنی چینل پر بھی ماشاء اللہ اس طرح خیرخائی کی بڑی ترکیبیں بنتی ہیں اور وہی آپ والی بات کہ چونکہ گھر ہے وہی تربیت گاہ سب سے زبردست تربیت ماں باپ کا اپنے بچوں کو یہ تربیت دینا اور جو دادا دادی نانا نانی بن گئے ان کو بھی مزاجوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیلی لے کر آنی پڑے گی اس یقیناً جو ہو گیا سو ہو گیا مگر اب بڑھتا معاشرہ بڑھتی کیفیات بڑھتی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ جہاں اپنی شخصیت میں ہمیں تبدیلی لے کر آنی ہے گرد و پیش کے ماحول کو اپنے انوائرمنٹ کو بھی ایسا پیور اور پائٹی سے بھرپور رکھنا ہے کہ دنیا ہمارے لیے ہمیں قابل رشکے میں تھوڑی سی جو رپورٹس مجھے ملی ہیں जी, تاکہ اس معاملے کی حساسیت کا ہمیں پتہ چلے دنیا بھر میں آلودگی سے سالانہ پچپن لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے گئے ماحولیاتی آلودگی سے عالمی معیشت کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچ رہا ہے دنیا بھر میں آلودگی کی وجہ سے سالانہ سترہ لاکھ بچوں کی اموات ہونے لگی اللہ اکبر، اللہ اکبر عالمی ادارہ صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے سترہ لاکھ بچے ہر سال موت کے آگوش میں چلے جاتے ہیں بچوں کی ہر چار اموات میں سے ایک یا اس سے زیادہ غیر صحت مندانہ ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے ڈبلو کے سربراہ کا کہنا ہے کہ گھر کے اندر اور باہر کی آلودگی سگریٹ کا دھواں آلودہ پانی نہ کافی نکاسی آب اور سفید و صفائی کی ابتر سہولیات ان آلودگیوں میں شامل ہیں آلودگی کے باعث سانس معدے کینسر گردے دل کی بیماریوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے بچوں کی موت کی بڑی وجہ ملیریا ہیزہ اور نمونیا وغیرہ شامل ہیں سالنا دو لاکھ بچے ملیریا کا شکار ہو کر موت کے آگوش میں چلے جاتے ہیں دنیا بھر میں بانوے فیصد نائنٹی ٹو لوگ فضائی آلودگی کا شکار ہیں عالمی ادارہ صحت باب المدینہ کراچی کے بارے میں ہے کراچی میں ہوائی آلودگی کے سبب سالانہ اموات میں پندرہ ہزار کا اضافہ ہے اللہ حکر اللہ حکر اللہ حکر اچھا چکن گنیا ہے یا چکن گنیا ہے چکن گنیا تو یہ جو بیماری اس کے پھیلنے کی وجہ بھی آلودہ ماحول اور آلودہ بلد بلد پانی ہے گاڑیاں جتنا ایندھن د اور کارخانوں سے زہریلی مادوں کے اخراج سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے نوٹس میں لینا ہے جو حکومتی ادارے ہیں ریاستی ادارے ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے مگر جو خیر خواہی امت کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح اپنے اداروں کو اور اپنی چیزوں کو صافتھرا رکھیں تاکہ لوگ اس طرح بیماریوں کے شکار تو نہ ہو حضی حضی بیماریوں کا ایت شکار ایت میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارفۃ رحمت کرے آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے بیماریوں کا شکار ہو کر لوگ جس فضا میں جس چار دیواری میں اپنا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں اس کی صورتحال سے آگاہی اللہ اکبر کبیرہ اس کی سمیل اچھے خاصے آدمی کو گرا دے آپ او او کو تجربہ, مجھے انداز تجربہ اتنا تجربہ صاحب مطلب اللہ تعالیٰ رحمت کو آسانی فرمائے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پھر جو جتنا بڑا ہاسپٹل ہے اس کو اتنی زیادہ ہاسپٹیلٹی کی حاجت ہے اس میں تو ہاسپٹیلٹی کی حاجت ہے مگر اس کو خود ہاسپٹلٹی کی حاجت ہے وہ ساسیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ڈسپوزیبل آپ کو پتہ ہے کہ یار جان جان کی بات ہے اور جو اس کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک ڈسپوزبل پروڈکٹ کہاں پر واپ ہو کہاں آئی سی یو کہاں سی سی یو کہاں وینٹیلیٹر پر پیشنٹ پڑا ہوا ہے کہاں آپریشن تھےٹر کا آدمی ہے ان کے ڈسمن کی پوزیشن ہے سب طبیعت خراب ہو جائے ان شاء اللہ بڑی پیاری بات تو دلا رہے ہیں ہم سب کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے اب دیکھیں نا یہ چھوٹی چیز میں نے... یہ تو اداروں کی بات ہے نا ایک سمپل آدمی دس روپئے کی ڈسپوزبل سرنج خریدتا ہے, ہے. دسپوز... وہ دس روپئے دوبارہ, دوبارہ بچا ڈسپوزبل سرنج کھلتی ہے نا جو انجیکشن لگاتے ہیں یہ ڈسپوزیبل سرنج ڈسپوزبل ہے only one time use کچھ بھی ہو جائے اسے ڈسکارٹ ہوتا ہے مگر ہم دس کے اسی فریج کو دوبارہ گرم پانی میں ڈال دے دیتے دبا ڈالے ہوتے سیب ڈال دیں دس روپئے کا بھی ایسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ رہنے میرے معلومہ کے مطابق اس پر سختی سے سختی تو مطلب حکومت کی طرف سے نا مگر میں جو اپنی گھر میں دس روپئے کی فریج لے کر گیا ہوں جسے پورا مہینہ مجھے استعمال کرنا ہے وہ حکومت کا رہا آخر مجھے گھر میں پکڑے گا میرا مزاج تبدیل نہیں ہوتا نا صاحب وہ ٹشو پیپر کا خود ٹشو پیپر کو ٹشو پیپر کی عادت ہو جاتی ہے اللہ کیا غلط ہوتی ہے تو ہمارا مزاج تو یہ ہو گیا نا ڈسپوزبل خود ڈسپوز کے لیے مانگ رہا ہوتا تو پھینک دو میرے کو تو پھینک اپنے انداز, انداز, جی جی اپنے انداز میں تبدیلی لانی پڑے گی اور اطہر بھائی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نگرانی شرح جیسے مدنی پھول دے رہے ہیں ان پر عمل کریں گے تو ہی اللہ پاک کی رحمت سے ہمارا معاشرہ میں ساری معاشرہ بنے گا ورنہ تو ہارمن بھائی کی بے کو ملازہ نہیں کریں گے یہ کال لینے کے چکر میں کوئی اسپیس ہی نہیں دینے کا یہ موضوع آپ نے حساب چڑھا میں معاف ناراض ہو گئے جیسے نا ایک ایک آدمی نہیں موضوع سے ماحول اچھا رکھے ماشاء اللہ برابر جی کال شامل کرتے ہیں مدینہ مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران اطاری سگار ارد کر رہا ہوں بڑا ہی پیارا موضوع لے آئے اور بڑی پیاری توجہ نگرانی شورا ہمیں دلا رہے ہیں میں نگرانی شورا سے یہ ارد کروں گا کہ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ آس پڑوس میں چھوٹے موٹے کچرے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو الحمد آپ کے مدنی پھول تو مدینہ مدینہ اس پر بھی تھوڑی توجہ دلائیں تاکہ جو آپسی جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی سی بات کے لیے تو اس پر بھی ایک پیارا سا مدنی پھول مل جائے جزاک اللہ خیر کچرے میں جگڑے ہو جائے گا کرو بیٹو مطلب اس کو اٹھاؤ سائڈ پہ کرو اب وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ دے کے رکھے ہیں تمہارے گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے میرے گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے تینوں کی تکلیف ہے بھائی آپ کو کیا مطلب اس مسئلہ ہے یوں مطلب وہ گتھم گتھا بعض لوگ ہوئی جاتے ہوں گے جیسے دیکھے سی سی بات یہ ہے کہ کسی کے گھر کے باہر کچرا پھینک یا آلودہ کرنا کسی کے گھر کو دوران منا اچھا تو نہیں نا اپنے گھر کے باہر ہوا اپنے گھر کے باہر رکھا ہوا بے بیچارے کو بدبو جا رہی ہے نا یار ایسا تو نہ پڑوسی کا تو خیال رکھے نا ایک بزرگ کے گھر میں چوہے تھے کسی نے مشورہ دیا بلی رکھ لے فرمایا کیوں بلی رکھو بلی رکھ لے تو چوئے نہیں گھر جائیں گے تو چوہے تو پڑوسی کے گھر جائیں گے اور ہاں تھا کہ میرے گھر میں صحیح ہے مطلب میں اپنے چوہے پڑوسی کے گھر کیوں بھیجو یعنی یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی تو پڑوسیوں کو آسانیاں مہیا کریں اور اپنے گھر کی گندگی اچھا پڑوسی کو تکلیف نہیں ہو رہی لیکن ہمارے گھر کے باہر بھی گندگی کیوں پڑی ہوئی ہو ایک مطلب ایک ڈبہ رکھنا ہے ڈبے کے اندر وہ اس کو صاف کرتے رہیں صفائی کا خیال رکھتے رہیں مدینہ مدینہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے ٹاپک آلودگی سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آلودگی بھلاتے ہیں ان کو کیا گناہ دیا جائے گا دیکھئے گناہ ثواب کا تو فیصلہ مفتیان کرام کریں گے لیکن اسلام و دین جو ہے نا اس کی خوبصورتی پر اگر غور کریں تو اللہ کے پیارے حبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ فرماتا دین و نصیر دین خیرخائی کا نام ہے ہمیں آقا کی عمد کے لیے خیرخائی کرنی ہے ان کو تقریب سے بچانا ہے اور ہم تکلیف سے بچانے کی اگر ہم نیت کریں گے ان کو صفائی ستھرائی سے ان صفائی ستھرائی کی طرف لائیں گے ہاں اب بلا اجازت شرعی اگر آپ کسی پڑوسی کو کسی شخص کو تکلیف دے رہے ہیں اس کو اذیت ہو رہی تو پھر حقوق طلف اگر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا الگ ایک اپنا مطلب کے وبال ہے تو مسلمان ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے تو ہم اگر مل کر ایک بحثیت ایک قوم, قوم اگر ہم اس بات کا عزم کریں نا کہ ہم اپنی فضاؤں کو آلودگی سے بچائیں گے ٹھیک ہے فیکٹریوں سے آلودگی نکل رہی ہے اس کو روکنا ان کا کام ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے اس کا حل نکالنا چاہیے مگر کم از کم جو موٹر سائیکل اور کار چلاتے ہیں جو ویگنیں سے چلاتے ہیں ان کو تو چاہیے نا کہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں وہ تو ایک ایکسیلیٹر مارتے ہیں تو کتنا کتنا وزن کا تو ان کا دھواں نکلتا باہر سے تو مینٹیننس ہمارے یہاں چونکہ پرابلم ہے اور مینٹیننس کرتے نہیں ہیں مینٹیننس کا مزاج نہیں ہے اور پتہ نہیں اب ٹریفک کے قانون کے اندر مینٹیننس سرٹیفکیٹ کی کیا اس وقت حیثیت ہے تو ایسی کوئی چیزیں ہیں نہیں تو جو موٹر سائیکل اور کار اور اس طرح کی چیزوں سے جو آلودگیاں جو نکل رہی ہوتی ہیں اسپیشلی بسوں ویگنوں سے تو یہ پیسے بچانے کے لیے اس کا مینٹیننس نہیں کرتے اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ توجہ دلائیں عمومی طور پر یہ کھانے پینے کی اشیاء یہ جو کھلے بندو بکتی ہیں یہ مطلب اسٹال پر بکتی ہیں اور بالخصوص ان دنوں تو جو افطار کے جو وقت جو پورے کا پورا بازار سرگرم عمل ہوتا ہے ایک تو ان کا اپنا کھانا کیسا صحت کے اعتبار سے جگہ پر پھر وہ کھلا ہوا ہونا پھر اس پہ مکھیوں کا م... م... م... م... جناب والا اس... وہی ہم نے لینا ہے وہی ترکیب بنانی وہی فالودہ جو بھلے کرے ہماری زندگی آلودہ پر ہم نے بھی لینا وہی ہے وہی کھانی ہے کلفی جو بھلے ہماری طبیعت کو لگا دے الفی مگر لینی ہم نے وہی ہے تو کیوں آئی سب سے ہم <تصف> مقفع باتیں کرتے ہیں مسجا بھی مسجہ نہ بلے بری کے سمجھ میں نہ آئے یہ دونوں چلیں کال لیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شیخ انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آلودگی ایک بہت ہی اہم مسئلہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہمارا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی صفائی ستھرائی کی عادت سکھانی چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر گلی اور محلے کو صاف رکھیں خود بیماریوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور دعوت اسلامی مدنی تحریک مسالم و آشر میں شامل ہو جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان گھلی کچوں کا میں منظر تصور میں لا تھا کہ جن میں جو بجلی کے جو تار ہمارے جو کے الیکٹرک کے جو تار ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر جس طرح کی وہ تھیلیاں اور چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ نیچے سے تھوڑی کسی نے پھینکا تھرو کیا ہے وہ تھیلی ایسی پھینکی ہے وہ تار میں ٹک گئی ہے یہ سارا مطلب کے جو آ رہا ہے سب اوپر سے آ رہا ہے اتنی, اتنی بدتہذیبی ہے بازوں کی اتنی بدتہذیبی ہے کہ مطلب کہ بچوں کے جو وہ ہوتے ہیں سائپرس جو ہوتے ہیں وہ گندگی سے بھرے ہوئے یہ اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اتنی بدتہذیبی اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھا رہے تو کھڑکی اور جو گیلری ادھر ہی پڑی ہوئی ہے کھانا کھا رہی ہوں ٹایا یوں اچھا دس سر کہاں لگے ارے میری ہمارے ملک کی گلی میلہ ڈسٹ نہیں ہے اپنے گھر میں Allah یہ سارا نظام Allah بنا کر رکھیں کیا ہو گیا ہم فیکٹری والوں کو بولیں ہم دیگر آلودگی پھیلانے والوں کو بولیں ہم مطلب کہ یہ بولیں مگر یہ نا کہ اپنا ایک با حیثیت قوم اور ایک با حیثیت مسلمان دنیا بھر کے میں عاشقانہ نے رسول سے ارض کروں گا نا اپنا اپنا تو کلچر بنائے کہ میں مجھے سفائی ستھرائی کرنی ہے مجھے مجھے میرے بچوں کو ابو گھر کے اندر بھی صفائی ابو یہ کیا رکھوں امی میں کہاں ڈالوں تو بچوں کو کوڑا دان گھر کے اندر یہ کونے پہ رکھا اس کا پتا تو بتائیں گھر میں سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے ڈسٹبین رکھی کدھر ہے تو پلیز یہ بات بھی بڑی اچھی کہہ رہے ہیں آپ کہ ڈسٹ میں کوڑا ڈالنے کی بچوں کی ہونی چاہیے ہم دیکھتے ہیں حضور پبلک جو پلیسز ہوتی ہیں جیسے بس اسٹینڈ ہے وہاں پر بھی اسٹیشن ہیں وہاں پر بھی اداروں نے کچھ وہ لگائے ہوتے ہیں ڈبے سے اور اس پر لکھا ہوتا ہے یوز اور کچھ پر اور عبارت بھی لکھی تھی کچرا اس میں ڈالے لیکن نہیں ڈالیں گے یوں ہی جو کچرا کوڑیاں بعض اوقات ہوتی ہیں وہاں پر وہ رکھا ہوتا ہے لوہے کا ایک بنا سا ہوتا ہے کچرا اس میں ڈال ہے لیکن لوگ اس میں ڈالنے کے بجائے ایسے موٹر سائیکل پہ کوئی بندہ آیا گھر کا کچرا لے کر ادھر گھمائے گا وہ چاہے اندر جا رہے گا مزاج مزاج کی ساری بحث ہو رہی ہے اللہ کی ہمارے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے موٹر سائیکل پر جاتے جاتے چیز کھاتے کھاتے پھینک دی اتنا ہمارا عجیب مزاج ہے ہمارا عجیب مزاج ہے یعنی کہ اگر ہمیں فیسیلٹ کیا بھی جائے نا تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم فیسیلٹ اویل کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے ہمارا آج تک مزاج یہ ہے کہ ہم سڑک پر کھڑے ہو کر ویگن کو ہاتھ دے رہے ہوتے اور جہاں ہم کھڑے نا وہ میں میرا ملک ہے میں میری میں اپنے ملک کا آدمی ہوں اور میں جہاں کھڑا رہوں گا وہاں بس کو رکنا چاہیے جہاں میں رک گیا وہ بس اسٹاپ وہ میں رک گیا وہ ویگن کا اسٹاپ ہے رکشا کو ہاتھ دو رکشہ بھی یہیں آئے گا صاحب کے پاس آ کر رکشا گا ٹیکسی والا بھی آ کر رکے گا اور ٹیکسی والا اگر چلا گیا تو جو ادھر سے جو حضرت جو ان کو جو القابا سے نواز رہے ہوں گے نا ٹیکسی والے کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے تو وہ ہمارے یہاں پہ بس اسٹاپ دنیا کے کئی ملکوں میں بس اسٹاپ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں ہاتھ ہی وہاں جاتا ہے وہاں جا کر ہم خود ہی اصل میں ہم خود ہی یار اپنے آپ کو سنوارنا نہیں چاہ رہے نا کیوں کسی پر ہم اتنا الزام ڈالتے چلے جائیں جب ہمارا مزاج سنورنے کا خود ہی بن جائے گا نا تو خود ہمارے متعلق ہمارے ہمارے مزاج کے مطابق آئیں گے جب ہمیں مطلب کہ وہ نہیں پرواہ نہیں ہے جو ہوتا ہے انہیں تو جی رحم بہت عجیب عجیب سی حالت ہے عجیب سی حالت ہے اللہ رحمت فرمائے اور ہماری حالت کو اچھا فرمائے مزید کچھ کال کو شامل کرتے ہیں جیسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ मेरा नाम सुमैया तारिया है मैं वाकर रही विश्वरा आपकी बारगा में मेरा सवाल ये है کہ جو بچے گلیوں یا سڑکوں میں لیپر وغیرہ پھینکتے ہیں کیا اس سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے یا کرم مبنی پھول رشا سما دیجیے السلام علیکم ورحمت اللہ کی وارکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آلودگی ایک الگ موضوع ہے گندگی ایک الگ موضوع ہے مگر اس عمل سے یہ ضرور ہے کہ گندگی ہوتی ہے کچرا جمع ہوتا ہے یہ کرنا نہیں چاہیے اور اسے گھر کے اندر چھوٹا موٹا ڈسٹ بن ہو اس کے اندر ڈال دینا چاہیے اور پھر اس کو باہر جا کر کچرے کا جو بھی ڈبہ رکھا ہو اس میں ڈال دینا چاہیے تاکہ ادارہ وارے آئیں اور اس کو لے کر چلے جائیں اللہ کال <họ> جی کی طرف جانے سے پہلے ایک میسج ہے आ, یہ میں پڑھ لیتا ہوں میسج والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اپنی بلڈنگ صاف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لوگ ہمارا تعاون کریں یہ کیسے ممکن ہے تربیت کریں کچھ ٹریننگ سیشنز ہوں کچھ ان کو میسج دیا جائے اور اس طرح کوشش کرتے رہیں گے ایک آدمی اچھا ہوتا ہے نا محلے کو اچھا کر سکتا ہے दीना, दीना। ایک برا ہوتا ہے برا کر سکتا ہے آپ اچھے ہیں آپ اپنی اچھائی کو بالکل پھیلائیں آپ اچھے ہیں اپنی اچھائی اپنی ذات تک نہ رکھیں اپنی اچھائی کو عام کریں یہ اسی طرح معاشرہ اچھا بنے گا سوال ہے کریں گے تو کام نہیں چلے گا کہتے کہ اندھیرے کو مت کو سو چراغ کو درست کر لو مدینہ مدینہ کیا پیاری بات کی آپ نے سوال ہے حضور یہ کیونکہ دن بھی آنے والے ہیں مزو سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن ہے کام کا کہ عمران صاحب یہ بتائیں کہ اگر اعتقاف پہ بیٹھنا ہو سترہ کو اور بیس کو پیپر ہو تو کیا کریں آت تو جائیں د پیپر ہوگا تو پیپر کا پیپر کے بعد دیکھا جائے گا بیس کا سوچ کے سترہ اٹھارہ انیس کا کیوں نقصان کر رہے ہیں عجیب بات ہے کہ تعلیم یافتہ اور دیکھنے میں سمجھدار لوگ بھی کوڑا پھینکتے ہیں اصل میں تعلیم اور تربیت دونوں کو سمجھنا پڑے گا تعلیم تو ہو جاتی ہے تربیت کی ہمارے ہاں کمی ہے تربیت کیوں ہونا بہت ضروری ہے صحیح یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے زین العبدین بن محمد یونس رضوی گڑاموڑ بہاڑی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی باطنی جو بیماری ہے جو باطنی گندگی ہوتی ہے اس کو کس طرح دور کیا جائے اس کو سب سے پہلے توبہ کی جائے سچی توبہ کی جائے اللہ حضور علم دین حاصل کیا جائے اور اچھا ماحول کریئٹ کیا جائے جس طرح باہر آلودگی سے بچنے کے لیے بندہ ایک صاف ستھرا ماحول میں رہتا ہے تاکہ میرے کپڑے اور میرا بدن گندا نہ ہو اسی طرح اپنے کردار کو صاف رکھنے کے لیے بری صوبت و برے ماحول سے بچنا پڑتا ہے اور اچھے ماحول کو اختیار کرے تاکہ کردار گندا نہ ہو مدینہ مدینہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں اور دماشا اور پوتا ان کی صفائی کے حوالے سے آپ کس طرح تربیت کرتے ہیں جب بھی مدنی چینل پر ان کو دیکھتے ہیں تو یہ صاف اترے ہی نظر آتے ہیں لاہور مرتول اولیاء لاہور سے سوال ہے جب مدنی چینل پر آئیں گے تو پھر ایچ کے ساتھ ہی آئیں گے نا اور ان کی وجہ سے ماشاءاللہ ابھی ایک مدنی منا آپ امیر سنت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں حسن رضا رضاء امیر سنت کے یہ رضائی پوتے بھی ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کو اسی طرح پیارے پیارے انداز میں نظر آئیں گے تو اصل میں ذرائع ایک تو مدنی چینل پر آئیں گے تو ایک ویسے ہی جیسے آپ کہیں مہمان بن کے جاتے اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس طرح آپ کے سب کے گھروں میں ہوں نا تو جب بھی آپ کسی کے یہاں یا کوئی ایسی جگہ جائیں گے تو ایک الگ سے اہتمام تو ہوتا ہے آدمی تھوڑا اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لاتا ہے آپ اس طرح گھر کے کپڑے اٹھا کر تو کسی کے گھر پر نہیں چلے جاتے گھر, گھر کے جو صورتحال ہوتی ہے آپ نے باہر نکلنے کا لباس تو گھر میں رہنے کا لباس اس طرح کے تھوڑے مختلف لباس ہوتے ہیں تو لیکن جو بھی صفائی ستھرائی کے ماحول کو آپ نے دیکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے والدین کی اس کے اندر کارکردگی ہے نا والدین کی تربیت ہے میں تو نہیں نا کرتا ایسا تو اللہ کریم ان کو بھی شاد و آباد رکھے اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالی ہستا کھیلتا مسکراتا صفائی ستھرائی والا رکھے بچے ہیں صفائی ستھرائی کا ان کو خود کو تھوڑی کوئی ہوتا ہوتا ہے ہمیں ان کی اسی عمر سے تربیت کرنی ہے اور ان کو صفائی ستھرائی کی طرف لانا ہے اور گندگی سے ان کو کراہت دینی ہے تو انشاءاللہ وہ خود بھی اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں گے اور اپنے کردار کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے آپ کچھ تو بولتے ہوں گے جی نواز ہوتا ہے آپ کا ساد رضا کچھ تو کہتے ہوں گے ساد رضا کو کیا کہوں گا ابھی سمجھے گا تو یہ ہماری لینگویج ابھی اس کو تو ہماری بھی نہیں نہیں ان کے والدین ہیں انشاءاللہ شاء اپنے کیوں مطلب دیکھیں کوئی اچھا ہو رہا ہے تو اپنے کیوں اپنے خاتے میں لیں خالی خالی اپنے کریڈٹ لینا جو بھی بچوں کا اچھا ہو رہا ہے ان کے والدین کو کریڈٹ جائے گا وہ دیکھتے ہیں ہم میںدنی چینل پر آنے کے لیے اہتمام کا تو خیر آپ کیا ماشاء اللہ اپنی جگہ پر ہے مگر ہوتا ہے طبیعت نہیں کچھ ماشاءاللہ والدین اتنے حساس ہوتے ہیں جی. کہ ان کا مدنی منا صاف ستھرا ہی رہنا چاہیے جی. پسند پسند ہمیں, ہمیں بھی ایسا پسند ہم ہی ہونا ہم چاہیے مدینہ مدینہ دو کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جی السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام رادیا افطاریہ ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں میری مریانہ چورت کی بالغ میں عرض ہے جو انہوں نے کل افطاری کے وقت دعا کروائی ہے وہ میں پہلے بہت زیادہ ڈرامہ دیکھا کرتی تھی لیکن اب میں امید کر رہی ہے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھتی ہوں اور مریانہ سورت کی بالغ میں عرض ہے کہ میں نے کل مدینہ کی دعا ادا کرتی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں قبول فرمائیں اور اللہ ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائیں آپ کو اور آپ کے پورے گھر والوں کا اللہ خوشیاں نصیب کریں عالم مدیمہ کا فیضان مدینہ میں اذان عشاء ہو رہی ہے شروع ہوئی ہے آئیے اذان عشاء بھی سنتے ہیں اور میری سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں